یہ ہوں گے انسانوں کے دو قسم کے گروہ ہوا کرتے ہیں ایک گروہ حق پر رہنے والا ایک گروہ جو باطل کی طرف چلا جایا کرتا ہے وہ ہوتے ہیں جو حق پر رہنے والے ہیں ان کی ظاہری بات ہے وہ دنیا کے اندر ہی آخرت ہوتی ہے اور جو باطل والے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کے بعد والی زندگی کو ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ذکر کیا جائے گا کہ انسانوں کے دو گروہ کے متعلق بات ہوگی جو جن کی مثال وہ لوگ جیسے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کی مثال ہے اندھوں اور بہروں جیسے اندھا ہے اس کو نظر نہیں آتا بہ ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا ویسے ہی جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے آخرت کو بھولا ہوا ہے وہ اندھا اور بہ ہے اور جو دنیا کی قدر بقدرے ضرورت کوشش کرتا ہے اور اصل تو آخرت کو رکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو آدمی دیکھنے والا بینا جو دیکھنے والا آدمی اس کی مثال ہے ٹھیک ہے اور سننے والا آدمی یہ اس کی مثال ہوگی ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن پاک کے پورے ایک اسلوب کے اندر اللہ تعالیٰ جس وقت یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں دو گروہوں کا ذکر بھی فرما دیا کہ جی دو گروہ ہو جاتے ہیں پھر کچھ کسس بھی ذکر کیے جاتے ہیں قصے جو ہیں قصے قصوں کی جمع آتی ہے قصص ٹھیک ہے آپ کسس النبی جی پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ قصص ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہ ہوں گے قصص بیان کیے جاتے ہیں گزشتہ عوام کے اقوام کے انبیاء کے بیان کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی کسے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کلام کے اندر ایک قسم کی تنوع پیدا ہو ہے تنوع کا مطلب ہے کہ ایک قسم کی ویرائٹی پیدا ہو جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف چیزیں پیدا کی ہیں دن کو پیدا کیا رات کو پیدا کیا ٹھیک ہے گرمی کو پیدا کیا سردی کو پیدا کیا بہار کو پیدا کیا خزاں کو پیدا کیا اور ایک ہی وقت کے اندر موسم جو ہیں وہ کسی جگہ پہ موسم کیسا ہوتا ہے کسی جگہ پہ موسم کیسا ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہوگا جنہوں نے تھوڑی بہت جغرافیا وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو جو خط استوا سے اوپر والے ممالک ہوتے ہیں خط استوا سے جو اوپر ہوتے ہیں یعنی اکویٹر سے وہاں پہ اگر گرمیاں چل رہی ہیں تو جو خط استوا سے نیچے والے ملک ہوتے ہیں وہاں پر سردیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت کے اندر ایک جگہ پہ باہر چل رہی ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ خزاں چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تنوع پیدا کیا تاکہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے کہ انسان ورائٹی کو چاہتا ہے اگر ایک ہی چیز ہوتی تو انسان بور ہو جاتا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھا کہ جس وقت توحید دلائل توحید یہ ساری چیزیں ذکر کی جاتی ہیں پھر قصص کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے بار بار مختلف اقوام کے قصے لائے جاتے ہیں تو اس سے تاکہ انسان سمجھے اور یہ مان جائے تو اس پیدا ہو جاتی ہے وائس اوکے جی وائس اوکے جی مجھے ذرا آج وہ معاف کی میری طبیعت آج بہت زیادہ خراب ہے تو میں اس چیز کو بالکل وہ نہیں کر پا رہا ہوں میں بات بھی جو کر رہا ہوں آپ بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی رک رک کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ کمزوری جو تھی نا وہ پہلے سے جو ابھی دو تین دن پہلے جو بخار آیا تھا تو اس سے جو ہے وہ میں نے آرام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ٹھیک ہے جی دیکھ اس لیے معذرت کے ساتھ اچھا جی تو یہ تو بات چل رہی ہے کہ یہ پورا کا پورا تو کبھی بشارت دی جاتی ہے بشارت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر کے کہیں گے جو نیک اعمال کرے گا اس کو جنت کی بشارتیں دی جائیں گی جو برے اعمال کرے گا اس کو وعید وعیدات وعید سے مراد کے ڈرانا قیامت کے دن سے اسے ڈرایا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ چیز چلتی رہتی ہیں ادھر بھی ایسا آپ دیکھیں گے کیا ہوگا حضرت علیہ السلام کا قصہ آئے گا حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آئے گا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آئے گا حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسا اور سہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے جائیں گے ٹھیک ہے اس صورت کے اندر یہ سارے کے سارے اور تھوڑے سے ذرا تفصیل کے ساتھ جیسے یونس میں تو مختصر مختصراً تھا یہاں پہ کچھ تھوڑے سی تفصیل ذکر ہوں گے آخر ان قصوں کی بنیاد کیوں ہے کس سے ذکر کیوں کی جاتے ہیں اس کو سمجھیے گا قرآن پاک کے اندر جو قصے ذکر کیے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے قرآن پاک میں جو قصے ذکر کیے جاتے ہیں اس میں ایک تو تسلی دینا مقصود ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہ لوگ تکالیف پہنچا رہے ہیں آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے گئیں وہ لگے رہے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے قوم نہیں مانی پھر بھی لگے رہے پھر بھی لگے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ گیا تو لیکن اور انہوں نے اپنے نبیوں کو بڑی تکلیفیں بھی پہنچائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تو تسلی مقصود ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں آپ سے پہلے انبیاء کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں دوسری بات قرآن کریم کے اندر جو کسے بیان کیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تو کسے بتانے سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ سارے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی استاد کے پاس جا کر سیکھا نہیں جب وہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے تو ایک تو چیز یہ معلوم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی حضرت نعل السلام کا کسا ذکر ہوگا یہاں پر اس کے بعد کیا جائے گا کہ یہاں پر یہ آئے گا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یعنی غیب کی خبروں میں سے جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تب میں آپ کو بتاؤں گا اور وہاں پہ ایک تھوڑے بہت اختلاف بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ بڑا ایک وہ چلتا ہے کہ جی غیب کی غیب سے کیا مراد لی جاتی ہے پھر حضرت مس علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوگا سارون صاحب کا قصہ یعنی اور ان کے بعد پھر دوبارہ یہی بتایا جائے گا کہ یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بتایا جائے گا ٹھیک ہے اس سے انسان عبرت پکڑے کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں انہوں نے اس طریقے سے کیا ان کا حشر کیا ہوا ٹھیک ہے اور اس سے مسلمانوں کی تسلی مقصود ہوتی ہے کہ تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں جو پہلے بھی لوگ تھے حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے باطل ہمیشہ نقصان میں رہا اور ہمیشہ ہارا ٹھیک ہے اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم بھی دیا جائے گا استقامت کا حکم کہ آپ استقامت اختیار کیجئے استقامت اختیار کیجئے ٹھیک ہے استقامت سے مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر ہی سمجھ لیجیے گا استقامت کسے کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزارے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالی نے حکم انسان کو دیا ہے پوری زندگی ان آخ کام پہ گزارے یہ سو کہتے ہیں استقامت ٹھیک ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی یعنی ایک آئے گا جب ایک آیت آئے, آئے گی ٹھیک ہے رضو سلم کو استقامت کا حکم دیا جائے گا اور رضو اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے بورا کر دیا سورہ حود نے سورہ حود نے مجھے برا کر دیا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر سفید بال آگے تھے ٹھیک ہے تو اسی کے اندر استقامت سے مناد کے استقامت کی جائے اور اسے نے کہتے ہیں تو فوکل کرامت استقامت کرامت سے بھی اونچی چیز ہوتی ہے ہمارے اکابرین کی آپ زندگیاں دیکھیں تو ان کی زندگی کیا ہوتی ہے استقامت سے بھری ہوئی ہوتی ہے ان کے جو معمولات چل رہے ہوتے ہیں ساری زندگی اسی طریقے سے معمولات چلتے رہتے ہیں ان کے ایسے ان کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے تو استحکامت فوکل کرامت कرا, یہ کرامت سے بھی اونچی چیز ہوتی ہے استقامت ٹھیک ہے تو یہ پورا وہ ہوگا بس اس کے اندر یہ اتنی سی ایک وہ ہے پھر اب دیکھتے ہیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں شروع کر لیتے ہیں سورہ ہُڈ کو آپ نکال لیجئے ٹھیک ہے وہ ایک چیز وہ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہُڈ مکی سورت آیات اس کی ایک سو تیئیس رکو اس کے دس ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام رفلام روف مقطاط ٹھیک ہے مقطط پچھلی ذکر کر دیا تھا ٹوٹے ہوئے حروف ان کو پڑھیں گے کیسے الفلام اور را ٹھیک ہے نا ہوتے ہیں یعنی ان کو اللہ اللہ پڑھا جاتے ہیں اس کے معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد جانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ عالم بھی ہی اللہ اس کی مراد جانتے ہیں کسی کیا مراد ہے کتاب یہ وہ کتاب ہے کتابن احکیمت آیات کتابن اح کیمت آیاتلت مل لدن حکیم خبیر یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے اح قیمت مضبوط کیا گیا آیات اس کی آیتوں کو سم مفصلت پھر مل لدن حکیم خبیر پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان, کے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کا مالک اور ہر بات سے باخبر ہے حکمت کا مالک ہے اور حکیم سے موازے اور خبیر ہر بات سے باخبر ہے تو یہ اس کے اندر وہ بتایا جائے گا جن ساتھیوں نے اجرا کی کلاس لی تھی وہاں پر میں نے ان کو ایک چیز بتائی, بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی میں نے وہاں پر کہا تھا کہ نکرا کے بعد فیل آ جائے نکرا کے بعد فیل آ جائے تو وہ موصوف شخص بنا کرتے ہیں نکرا کے بعد فیل آ جائے تو وہ موصوف شخص بنا کرتے ہیں کتاب ان اف کیمت کتاب ان آ گیا نکرا ہے نا اس میں کوئی مارفا کی علامت کوئی نہیں ہے نا مارفا کے ساتھ اس میں اس میں کی مت او قیمت فیل میں جھول ہے نکرا کے بعد فیل آ گیا یہ کیا بنیں گے موصوف شف بنیں گے ٹھیک ہے اسی لیے ترجمہ میں نے کیسے کیا ترجمہ کیا یہ وہ کتاب ہے ٹھیک ہے یہ ایسی کتاب ہے تو ایسا ایسے ایسی جو ہے نا محسوس ترجمے میں کیا آتا ہے ایسا ایسے ایسی کا ترجمہ آیا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا کتاب ان کی یہ ایسی کتاب ہے اح کیمت آیات جس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے سلام علیکم سیل کے ساتھ بیان کیا گیا مل کیمن خبیر اس ذات کی طرف سے جو حکمت کی مالک ہے اور خبیر ہر بات سے باخبر ہے اسماعی ضروف اسماعی ضروف اس میں سے بھی آتے ہے نا لدا و لدن اسماعی ضروف اس میں غیر متمکن کی قسموں میں سے کیا آتے ہیں اسماعی ضروف اس میں سے آتے ہیں لدا اور لدن اس اظام متا قیف ایانہ ہم سے مزمنظ و قبل بعد یہ جو چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے اور لدن بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ٹھیک ہے یہاں پہ لدوم ذکر ہوا کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیے اب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ساتھ ساتھ میں چلاؤں گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا چھوٹی چھوٹی سی باتیں آئیں گی لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے نا اللہ تا اللہ تابود اہ ان لکو من نظیروں بشیر اللہ تاب اللہ تابود اصل میں کیا تھا ان لا ان لا یوں تھا نون کو لام کیا اور لام کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا ٹھیک ہے نا تو نون غائب ہو گیا تو اللہ ہو گیا ٹھیک ہے اللہ تابود کہ یہ کتاب کیا کرتی ہے پیغمبر کو حکم دیتی پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ کیا کہیں اللہ تابدو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ال اللہ یعنی اللہ تعبد الا کے سوا کسی کی بات نہ کرو ان لکم نذیروں بشیر میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں نذیر کہتے ہیں آگاہ کرنے والے کو ڈرانے والے کو بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اور انستا فرو رب فرو ربم اور یہ کہ, بکم کہ تم اپنے پروردیگار سے معافی مانگو انستاخ فرو کہ تم معافی مانگو اپنے پرور دگار سے سمتوبو الی پھر اس کی طرف رجوع کرو سم متوبو الی توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا توبہ تاب یا توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا جو آدمی گناہ کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے دور ہو گیا تو وہ توبہ کے ذریعے واپس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا استغفار کرو اپنے رب سے پھر اس کی طرف رجوع کرو ٹھیک ہے کمہ یمتکم کم متا ان حسنا متانس مسما وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا یومت سمتوبل سمتوبیلے تم اپنے پروکار کی طرف رجوع کرو یومت آگے اس کا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یومت کہ وہ تمہیں موقع دے گا متا ان ایک اچھا لطف اٹھانے کا مسمہ مقررہ وقت تک ویو تی کل لذیذ فضل اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا ویوتی اور اللہ دے گا کل لذیذ فضلن ہر اچھا کام کرنے والے کو فض یعنی زیادہ اجر دے گا جو نیک کام کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا